سُلِمْنَ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَلَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا أَرَضُكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ فَرَبُّكَ الْغَنِيُّ الرَّحْمَنُ إِنَّهُ يَشَاءُ يَذْهِبَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُمْ مَن يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِذِمَّتِهِ فَهَذَا لِلشُرَكَاءِ إِنَّ مَا كَانَ لِلشُرَكَاءِ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ وقال ذلك كيف يقتل كثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم فروعى الله ما فعلوه فذرهم بما يخرون وقالوا هذه انعام وحرس الحجر لا يدعمها الا من شاءوا بزعمهم وانعام حر مذهورها لا يذكرون صلى الله عليه وتران عليه اذي بما كانوا يقعون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه للذكرنا فمحرمون على ازواجنا وان يكن ميتا فهن في شركاء سيستيه وصلون انه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهم بغير علم فحرموا ما تقبل الله صرانا على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين اے جن اور انسانوں کیا میں نے تمہارے پاس اپنے پیغامبر نہیں بھیجے تھے جو تم کو میری آیات سناتے تھے اور جو اس دن کے انجام سے تم کو ڈراتے تھے تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں دنیا کی اس زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے اس بات پر کہ ہاں ہم انکار کرنے والے تھے اور یہ گواہی اس لیے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ برباد نہیں کیا کرتا جب کہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے بے نیاز ہے تمہارا رب اور مہربانی اس کا شیوا ہے اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جس چیز کو چاہے لے آئے اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے اسی طرح وہ دوسری قوموں کو تمہارے بعد بھی اٹھا سکتا ہے تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے لوگوں وہ یقیناً آئے گی اور تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے آپ کہیں ان لوگوں سے کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ جو دل چاہے کرتے رہو میں تو کر ہی رہا اور تم بہت جلد جان لو گے کہ آخرت کی کامیابی بالآخر کس کے حصے میں آتی ہے کیونکہ ظالم کبھی فلاحیاب نہیں ہو سکتے یہی تو ہے اختلاف کی بنیاد کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے پھر یوں کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے اپنے الزام کے مطابق اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے اور کیا دلچسپ بات ہے کہ جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں ملتا مگر جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو مل جاتا ہے کیسا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں اور اسی طرح سے ان بہت سے مشرقوں کے لیے خدا تعالیٰ نے ان کی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو تباہ و برباد کر دیں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں اگر خدا چاہتا تو وہ ایسا نہیں کرتے چھوڑیے رسول ان کو اور ان کے اختراع اختراع تقسیم کو کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت ممنوع ہیں انہیں وہی کھائے گا جس کو ہم چاہیں گے خیش اور یہ وہ جانور ہیں جن پر سواری منع ہے اور یہ وہ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا یہ سب جھوٹ ہے اللہ پر بہتان ہے اور ان کی اختراف ادازیوں کا بدلہ ان کو مل جائے گا اور یوں بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور اگر مردہ ہو تو وہ ہم سب کے لیے جائز ہے سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں اللہ ان کا بدلہ ان کو دے گا کیونکہ وہ حکیم ہے اور وہ باخبر ہے یقیناً وہ لوگ خسارے میں تھے جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی اور جہالت کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہو رسق کو اپنے اوپر حرام کر لیا خدا پر جھوٹ باندھ کر وہ بھی گمراہ ہوئے تھے और ये भी राह रास्त पाने वालों में नहीं वो गुमराह हुए थे भटके हुए थे और राहरास पाने वालों में से न थे या माशा जिन्नीसू मीन कुम या गोहनो इंस क्या मैंने तुम्हारे पास तुम्हें में से रसूल नहीं भेजे थे जो तुमको मेरी आयतें सुनाते थे और तुम्हें आज के दिन से डराते थे میں جو تذکرہ تھا وہ یہ تھا کہ میدان حشر میں اللہ اقبال جنہوں نے انسانوں کو جمع کرتے پوچھے گا کہ تم لوگ کیوں گمراہ ہوئے تم نے میری راہ سے کیوں انحاب کیا کیوں چھوڑا میرے راستے تو جو ہیں انسانوں میں ہیں وہ جو کہیں گے کہ اے میرے پروردگار ہم تو ذرا کچھ ایسے ہی دنیا کی تفریح لے رہے تھے ہمیں بھی پتہ ہوتا کہ شیطان ہے. ہم بھی جا... ان کی کوئی اتباع تو کر رہے تھے تو یہ سوچ بھی تو رہے تھے کہ یہ بہت بڑے بردریاق ہیں خدا کے پیغمبر ہیں کیا ہیں یہ سچے ہیں ہم بھی جھوٹا مانتے تھے ان کو ہم نے ان پہ ایمان کبھی نہیں لائے ان کی اوقات ہمیں معلوم تھی لیکن ذرا سوچا انٹرٹینمنٹ کر لیں دنیا میں ذرا فائدہ اٹھا لیں جی رہے ہیں تو جی لیں ہم تو اسی فکر میں رہے اچانک موت آ گئی اور پھر ایک مت آ گئی ہم تو بے حقوق نہ رہے تھے ان کو یہ کہیں گے ربرست ہم अरे हमारे पर्व हम तो फ़ायदा उठा रहे थे बस थोड़ा सा एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे थे वबलगना अच्छा लगना लदी अज्जलता है ना कि अचानक वो दिन आ गया मौत का दिन आ गया और हम ये सोच रहे हैं कि बस और थोड़े दिन और थोड़े दिन और बाद में ठीक ठाक हो जाएंगे सही हो जाएंगे जी राह पर आ जाएंगे कुछ दिन जरा दुनिया से इंजॉय कर लें लुत्फ कर लें जरा बस ये था हमारा मतलब वरना हमारा दिल जानता है कि हम तो आप ही को मबूज समझते थे अल्लाह तो यही मबूस समझते थे تجے ہی آقا سمجھتے تھے تیرے ہی پر ہمارا ایمان تھا بس چند دن کی خوش مختی تھی ذرا وہ ہم کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ بات کاٹ کر فرمائے گا کہ نہیں روزخ تمہارا ٹھکانہ ہے انشاءاللہ اللہ اللہ ماشاء اللہ ادھارے چاہا تو یہی تمہارا ٹھکانا ہے اس میں ہی تم رہو گے یہاں سے تم نکلنے والے نہیں ہو دنیا میں تم جن لوگوں کے ساتھ رہتے تھے جن کا کہنا مانتے تھے یہاں بھی انہی کے ساتھ رہے وہاں پر کام میں شریک تھے یا سزا میں بھی شریک تھے یہ اللہ تعالیٰ شاد ہے یہ پچھلی آیت میں تھا اسی سلسلے کو اللہ تعالیٰ یہاں کنٹینیو کر رہا ہے وہی جنہ عید کھڑے ہیں جن بھی کھڑے ہیں انسان بھی کھڑے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری معذرت بیکار ہے وہ تو خود اقرار کریں گے اپنے جرم کا خود اقراری ہی ہوں گے کہ واقعہ نہیں اللہ ہم ہی غلط تھے ہم ہی خطابات تھے زبان سے خدا اسے اقبار کرا لیتے تمام انسانوں سے تمام جنوں سے زبان سے اللہ تعالی اقرار کرا لے کہ ہم غلط کار تھے اور ہم خطرہ کار تھے بہانے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے خود اقرار کر لیں گے ان کے منہ سے اللہ تعالی کہلوا دے گا کس طرح سے وہ پوری سوال جواب عصائد میں نفیل کیا گیا ہے یا ماشاء اللہ جنس اے انسانوں اور جنوں, اے گروہ جنو جنوہ یا ماشاء اللہ جنس الم یا گم رسل من گم کیا تمہارے پاس میرے پیغبر نہیں آئے تھے یہ سوال اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا انجانے تھے تمہیں پتا نہیں تھا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے تمہیں خبر نہیں تھی دھوکے میں مارے گئے بےچارے تم لوگ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے بالکل معلوم نہیں تھا کیا حق ہے کیا بادل ہے بالکل خبر نہیں تھی بےچارے تم دھوکے میں مار لیے گا بس انٹرٹینمنٹ لگے رہے دنیا سے میں پتہ کچھ نہیں تھا تمہیں کس چیز کا انجام برا ہے کس کا خراب ہے کسی نے تمہیں بتایا نہیں ایسے سیدھے سادھے بھولے والے ہو کیا رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس میرے علم یاسول المن کم یا پس علی آیا تھی یہ تم کو میری آئیڈیا سناتے تھے بتاتے تھے بھائی کم حاضا اس دن کی بات بتاتے تھے کہتے تھے یہ دن آئے گا جوابدہی کرنا ہوگی ایک ایک عمل کا جواب دینا ہوگا جو تم نے نہیں کیا ہے یا وقت کیا ہے سب خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا میں نے اپنی کتابوں میں کو حجت میں اہتمام دی اب یہ کہنا بے خوبی کی بات کہ ہم تو لگا ایسے کھیل رہے ہیں راستہ بالکل متعین کر دیا گیا تھا سچ اور جھوٹ اور باطل کا تمہارے لیے کس کی کیا سزا ہے تمہیں بتا دی گئی تھی کس چیز کا کیا انجام ہے تمہیں باخبر کر دیا گیا تھا. اب یہ بے خبری کا اور جیالت کا عذر کرنا یوں کہنا کہ ایسی خوش وختی کی بات تھی یہ صحیح ہے تمہیں دن کے دن ڈراتے نہیں تھے وہ لوگ قالو شہیدنا نہ الاد وہ لوگ بکار اٹھیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں سب لوگ کیا اٹھیں گے ہم خود اپنے after, شہیدنا اعلی انفسینہ ہم اپنے خلاف گواہی دیتے قسوروار ہم ہی تھے قسور ہمارا تھا ورنہ جائے ہندی کتابیں کھلی ہوئی تھیں پیغمبروں نے بتا دیا تھا تو یہ کتابیں نازل ہو گئی تھی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ ہمیں بادل معلوم نہ ہو سب کچھ معلوم تھا ہم ہی قصاب ہمارے عقل پہ پردے پڑ گئے تھے عقل پہ پتھر ہو گئے بالکل یہی سوال جواب اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے دو ذخ کے دروازے پہ جائیں گے لوگ چہرے سیاہ ہوں گے کالے ہو رہے ہوں گے ندامت و حسد چھائی ہوئی ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب سامنے ہوگا دل جو ہے اندر سے بے کھا رہے ہوں گے تو وہاں جب دروازوں میں گھسیں گے دو زخ کے تو وہاں جو موجود ہوں گے فرشتے وہ سوال کریں گے کہ علم یاب تکم رسول الم کم یسلون علی کم آیاتمکا نہیں آئے تھے کم بختوں کیا؟, کیا کم بختی تمہیں آ گئی ہے کیوں کے مر گئے تم یہاں یہ خوفناک جگہ یہ دو کس سے کوئی بتانے والا نہیں تھا یہ تم نے کیا بےقوفی کی تم یہاں کیوں آ کوئی تمہیں بتانے والا نہیں آیا تو کہیں گے کہ آلو بلاکن حقت کلیمت الزاب سب کچھ تھا آئے تھے لوگ آئے تھے کتابیں بھی آئی تھیں رسول بھی آئے تھے لیکن کیا کریں مقدر ہی خراب تھا حقت کلیمت العذاب عقل پہ پر پردے ہی پڑ گئے کوئی بات سمجھ ہی میں نہیں آئی لوگوں نے ہر طرح سمجھا لیا آخر سے ڈرا لیا پیغمبروں نے آ کے سمجھا دیا خدا کتابیں اتر گئیں سب کچھ ہوا سنا کاروں نے بس بس بدقسمتی ای تھی گانا ہی آتا مقدر ہی ہمارا پھوٹ گیا تھا عقت کلیم تلاضہ کافی یہ بات کہیں تو اللہ تعالیٰ اس سوال جواب کو نقلی کرے گا سوال کر رہا ہے کہ یہ سوال فرمائے گا جواب یہ دیں گے شہیدنا نہ عالان فسینہ بغیر وقت مل حیات دنیا وہ شہید و عالان فسین दुनिया की जिंदगी ने इनको धोखे में डाल दिया आज ये गवाही दे रहे हैं कि हम जाहिल नहीं थे बल्कि काफिल थे धोखे में डाल दिया दुनिया में इन्होंने देखा जो होता बद लोग कामयाब हो रहे हैं और सच्चे लोग जो है वो नाकाम हो रहे हैं दुनिया में इन्होंने यही देखा जो हराम के जरिए कमा रहा है उसके ठाठा रहे हैं और हराल वाले बेचारे को रोटी नहीं मिल रही है दुनिया में यही देखा तो ये समझे शायद कामयाबी जो है वो झूठ के लिए ही सच्चों का अंजाम झूठे खाना ही है वो ये ये यह समझे बेचारे दुनिया में धोखे में पड़ गए ये जो दुनिया में देखा समझे उसूल ही ये है कामयाबी होती है झूठों को ये समझे बेवूक आरजी तौर से दिन जो तमाशा दुनिया में देखा कि झूठे कामयाब हो रहे हैं बक्कार जीत रहे हैं हकवाले नाकाम हो रहे हैं सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को रोटी नसीब नहीं हो रही है ये समझे कि यही उ है दुनिया का दुनिया से धोखे में पड़ गया हालांकि ये उसूल नहीं था ये आरजी सूरत है हाल चीज लेकिन ये धोखे में पड़ गए बेचारे کو. کافرین, ہم نہیں منکر. معلوم ہونے کے بعد ہم نے اپنی دشمت معلوم ہونے کے بعد انکار کیا ہم نے سب کچھ معلوم تھا تو یہ سوال جواب اللہ تعالیٰ نے اپنی خدما تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے کیا تمہارے پاس جنہیں انسانوں اور جنہوں کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ انسانوں میں رسول بھیجتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ جنات میں بھی میں بھی رسول بھیجتا ہے علم <سلام> یا کہ کم <سلام> دونوں اس پر مارا ہے تمہارے پاس تمہارے اندر تمہیں میں سے میرے رسول نہیں آئے تھے کیا جنہوں سے بھی کہہ رہا ہے تم میں سے میں سے میرے رسول نہیں آئے تھے اور انسانوں سے بھی کہہ رہا ہے تمہیں میں سے میرے رسول نہیں آئے تو معلوم ہوا کہ رسول جو آتے ہیں وہ میں سے بھی آتے ہیں رسول جو آتے ہیں وہ انسانوں میں سے بھی آتے ہیں خدا تعالیٰ کا پیغام ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے یہ رسول بنایا ہے رسول جو ہوتا ہے وہ نمونہ ہوتا ہے اور وہ اسوا ہوتا ہے ورنہ تو فرشتہ دنیا میں آ جائے تو سب کچھ کر کے دکھا دیں کیا وجہ ہے کہ انسان ہوتے ہیں رسول انسانوں کے لیے انسان آتے ہیں اس لیے کہ اگر انسانوں کے لیے انسان نہ آئے تو انسان تو جا کے مدانہ شرف میں کہہ دے گا کہ پروردگار تو نے جو بھیجا تھا نمونہ بنا کے وہ انسان تھا کب میں تو انسان تھا میرے تو بیوی بچے تھے میں تو کماتا تھا مجھے تو دکھ ہوتا تھا چوٹ لگتی تھی میرے تو فرشتہ اس کو پتھر سے چوٹ نہیں لگتی تلوار سے زخم نہیں آتا وہ آ کمال لکھا گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے پھونکوں سے فوجوں لڑ دی اس نے اس سے کیا ہوتا ہے میں تو خاکی انسان تھا میرے ہاتھوں میں نہ اتنا دم تھا میرے ساتھ تو بیوی بچوں کو جلندر لگے ہوئے تھے میں کہاں تیرا بندہ بن سکتا تھا لبے جا کے پھٹ سے کہ جائے گا آدمی تو دلائل کا ماہر ہے دلیل دینے میں لگائے سے کہہ کہتے گا کہ پروردگار یہ تو بہت زبردستی کی بات ہے تو جن کو مقامات سے نواز رہا ہے جن کے حوالے دے رہا ہے ان کے ساتھ تو فرشتوں کی فوجیں چلتی تھیں اور میں تو بالکل میرے خالی ہاتھ تھے اور میں ان کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی اور مجھے تو سب چیز کی ضرورت تھی تو میں کہاں جیت سکتا تھا اور میں کہاں کامیاب ہو سکتا تھا یہ کہہ سکتا تھا <تصفح> <تصفح> اس لیے انسانوں کے لیے انسان کو رسول بنانا چاہیے سارے انہیں رشتوں کے ساتھ بیویاں بھی ہیں رسولوں کی ماں بھی ہیں رسولوں کے اولاد بھی ہے رسولوں کی دنیا کے دھندے بھی ہیں رسولوں کے ذریعے معاش بھی ہے چوٹ کھاتے ہیں زخم بھی ہوتے ہیں لگتے ہیں خون بھی بہتا ہے سارے کام ہوتے ہیں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے لیے تو اے خدا ایک انسان ہی رسول بن سکتا تھا انسانوں کی اپنی ضروریات الگ ہوتی پر ضروریات پورے نہیں ہوتا ٹھیک اسی دلیل سے جن جن بھی کہہ سکتے ہیں اگر انسان ان کے لیے رسول بن جائے تو جن کہیں گے انسان اور چیز ہے ہم اور چیز ہیں انسان کے تقاضے اور ہیں ہمارے تقاضے اور ہیں انسان کی شریعت اور ہے ہماری شریعت اور ہے ترجیحات اور ہیں ہماری اور ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک قوم میں سے اور اس لیے اللہ تعالیٰ ہر قوم میں اس کا بولنے والا رسول بھیجتا رہا پہلے حضور وسلم کے آنے سے پہلے اللہ نے یہ <سلام> بھی خیال رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر قوم میں جو رسول بھیجا اسی کی زبان بولتا ہوا اور اسی کی نسل اور اسی قوم میں سے بھیجا کہتے کہ پتا نہیں کیا کہتے تھے ہم آتا نہیں تھا بول رہے تھے صاحب بول رہے تھے ہمیں تو پتہ نہیں چلا کیا کہہ رہے تھے ہر قوم میں اسی زبان کا رسول خدا تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تاکہ کل کو انسان خدا کے سامنے حجت نہ کر سکے تو اس لیے علم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر ایک میں سے یعنی انسان ہے تو انسانوں میں سے جن ہے تو جنوں میں سے خدا تعالیٰ نے رسول المین کو یا قصون علیہ کم کیونکہ جن جو ہیں وہ تابے ہیں انسانوں کا جو مقام ہے وہ تو حصے میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ ہی کے یہ نہ سمجھے آپ کے جنوں میں رسولوں کا سلسلہ چلا ہے تو ان خاتم و نبین میں لگے آیا ہو بہرحال جن جو ہیں وہ تابے ہیں نسل انسانی کی طوالم تناسل کا سلسلہ ان میں ماں باپ بھی ہوتے ہیں عورت اور مرد بھی ہوتے ہیں اولاد چلتی ہے انسانوں کی طرح سے ہے سارا تابیں ہیں انسانوں کی لیکن چونکہ ان کی شریعت بہرحال انسانوں سے الگ ہوگی شریعت انسانوں سے الگ ہوگی آپ کی کیسے ہو سکتی ہے آپ کو آپ کو تو سردی لگ رہی ہے تو موضوع کے اوپر مساں مساں کرنے, کرنے کا حکم دے دیے گا انہیں کیا ضرورت ہے موضوع پر کرنے کی جب وہ پہنتے ہی نہیں ان کی تو شریعت الگ ہوگی بالکل کے احکامات الگ ہوں گے بالکل انہیں کی انہی کیا کی ضرورت ہے آپ کو کی ضرورت ان کی احکامات بالکل الگ ہوگی ان کی شریعت بالکل الگ ہوگی اس لیے ان کے لیے رسول بھیجے گئے ہیں لیکن چونکہ تابع ہیں وہ نسل پوری نسل انسانی کی اللہ ایک ہے آخرت کو آنا ہے فرشتے ہوتے ہیں سارے قائد میں ان کو وہی, وہی کو بھی ماننا ہے ان کو وہ بھی تسلیم کرنا ہے تو تابع ہیں انسانوں کے اس لیے خاتم النبیین کا جو مقام ہے وہ تو حضوری کے حصے میں ہے اور باقی جو نبی آئے ہیں اور پیغمبر خدا کی بات پہچانے والے وہ جنہوں میں بھی آئے ہیں شاید صاحب طور سے اشارہ موجود ہے اس بات یا قصون علی کم جو تم کو قصے سناتے تھے میرے میری آیتوں, آیتوں کے ذریعے یا خود سونا خوبصور گل تھا پرانے میں قصے سناتے تھے جو کہ گمراہ قوموں کی جو تصکی کریم میں کہ کی قوم اور کیسے برباد ہوئی نوح کی قوم اٹھی اور کیسے برباد ہوئی آدھ اور سمود والے کیسے برباد ہوئے لوگ والے کیسے برباد ہوئے یہ ساری کہانیاں ہیں کہ اسٹوریز ہیں کہانی کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کوئی جھوٹا قصہ جھوٹا قصہ نہیں ہوتا قصے کو کوئی جھوٹ بنا ہوا جو ہوتا ہے وہ اس کو تھوڑا قصہ کہتے ہیں قرآن کریم سورہ یوسف کو قصہ کہا گیا ہے سب سے بہترین قصہ سب سے بہترین سٹوری تو کہانی کا مطلب جھوٹی بات نہیں ہوا کرتا بلکہ جو کچھ پچھلے واقعات پیش آ چکے ہیں وہ ہوتا ہے قصہ وہ قصہ جو ان کو سنایا جاتے تھے قصے پرانے لوگوں کے حالات کیسے برباد ہوئے یا کمایا تھی لقاء اور اس دن سے تمہیں ڈراتے تھے کالو شہید نہ تو کہیں گے کہ اے پرور دگار ہم اپنے خلاف گواہ دیتے ہی. ہماری ہی عقل ختم ہو گئی تھی ہمارا ہی دماغ خراب ہو گیا تھا ہمیں یہ بات سلجھائی نہیں تھی سمجھانے والوں نے تو ہر طرح سمجھا دیا ہماری آنکھیں پٹ ہو گئی ہمیں یہ دن کا احساس ہی نہ رہا بغرت مل ہے تو دنیا دنیا کی زندگی سے دھوکے میں پڑ گئی دنیا میں دیکھا بڑی چمک گمک ہے <تصفح> غلط اعمال والوں کے پاس غلط کردار والوں کے پاس غلط راہ پر چلنے والوں کی بڑی چمک دمک ہے. बड़ी जिंदगी है बड़ी से गुदर रही है बड़े से रही और अच्छे लोग जो हैं वो रस्मा है जरीलुखार हैं शकस खुर्दा में हमने यही देखा मकारीब और झूठ के हथियार दुनिया में कामयाब होते हैं तो हम ये समझे कि बस यही होता रहेगा हमेशा यही असूल है उसी में बस लग कि जो कामयाबी का रास्ता है उस पर चलो झूठ से कामयाबी है तो झूठ पे चलो कमाई का रास्ता हराम कमाई का जो है कामयाबी का है तो इस पर चलो उसी पर हम चलते रहे اور اس میں ہم نے منکر ہوئے تھے کافر کہتے منکر کو انکار کرنے والے کو یہ بات نہیں تھی کہ معلوم نہیں تھا معلوم تھا سچ اور معلوم تھا لیکن منکر تھے غافل نہیں تھے جہل نہیں تھے مگر جان ممکن ہوئے یہ کس لیے. لیے یہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما ہے یعنی یہ سوال جواب یہ خدا تعالی کا سوال یہ ان کا جواب یہ اپنے اقرار کے ہاں ہم غلط خطا کرتے ہیں ہم غلط سے بات ہم دھوکے میں پڑ گئے دنیا کی زندگی کے اصول دیکھ کر کے یہ کس لیے یہ اس لیے اللہ یقر رب کا محلون تاکہ کل کو یوں نہ کہے کہ ظلم کے ساتھ ہلاک کرتا ہے جب کہ وہ نواقف ہوتے کل کو کوئی نواقفیت کی بات نہ کہے خدا کے سامنے کہ خدا ہمیں بادل کی پہچان نہیں تھی یہ نہ کہے کل کو کوئی کل کو یہ کہ ہاں ہم نے انکار کیا تھا ہم پہچان نہیں تھی یہ نہ کہہ سکے کوئی اس لیے اللہ تعالی رسول بھیجتا ہے اور اس لیے سوال جواب کرے گا ذالک اس لیے ہوگا یہ اللہ یقر رب کا منہ لکھل نہ وہ لوگ تو, تو پتہ ہی نہیں تھا لوگ بے خبری میں مارے گئے کل کو بھیوں اس لیے خدا تعالی یہ کہلوالے گا ان کے منہ سے وردگل غنیوت الرحمہ تیرا رب لا پرواح ہے بے نیاز ہے غنی تیرے رب بے نیاز ہے اے رسول ضرور رحما مگر وہ رحمت والا ہے الغنی بے نیاز ہے مگر وہ رحمت والا ہے بہت ایک بات اس میں اصول بات اللہ تعالی نے فرمائی اللہ تعالیٰ کو ضرورت کیا پڑی کیوں بھیجتا ہے وہ رسول کیوں بھیجتا ہے وہ رسول جائیں بھار میں لوگ جہنم میں اللہ میں یہ کون فائدہ ہے اسے رسول بھیجتا ہے کتابیں اتار رہا ہے اس کی ضرورت کیا ہے کیا ضرورت ہے جائیں باڑھ میں بے خبری میں اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ اللہ میرے کوئی کسی اہنکار کو تسلی ہوتی ہے کیا یا پھر اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ بندے جو ہے جلیں آگ میں دو زخ میں جہن نم دہائی جائے ان کے لیے سب کچھ دو زخم پھینک دیا جائے اٹھا کے دنیا میں بھی تکلیف اٹھائے آخر دنیا بھی عذاب میں بھی اللہ میں پھینک دے اٹھا کر کیا خدا کو کوئی خدا دار نوزو اللہ ایک نفسیاتی مریض ہے کیا ساکست ہے کیا وہ کہ کی لوگوں کو جہنت میں پھیک, پھیک کر اس کو مزہ آتا ہے کیا اللہ تعالیٰ فرمائے یہ دونوں باتیں نہیں وہ غنی ہے بے نیاز اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے دنیا ساری اس کے آگے سیدھے میں گر جائے اس کی سلطنت میں ایک زدہ کا اضافہ نہیں ہوتا اور سارے اس کے کو انکار کرنے والے بن جائیں اس کی سلطنت میں ایک زدہ کی کمی نہیں ہوتی ہے ایک ہوتی نہیں پوری دنیا کو اگر سجید بن جائے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں اور پوری دنیا ابو جہلے کا زاب بن جائے خدا تعالیٰ کوئی نقصان نہیں کوئی نقصان نہیں وہ بے نیاز غنی اللہ جو ہے تیرا رب بے نیاز ہے بے نیاز ہے پھر کیوں بھیجتا ہے, رسول کیوں بھیجتا ہے؟ جب بے نیاز ہے تو کیوں کو بھیجتا ہے ضرور رحمت کیوں رحمت اس کا شیوا ہے رحمت اس کا شیوا ہے بے نیاز ہے مگر رحمت اس کا شیوا ہے جیسے ماں اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی ہے اپنے بچوں سے کما کے دیں نہ کما کے دیں ماں پر کو کوئی غرض نہیں ہے لیکن بچے کا دکھ اس کو دیکھنا گوارا نہیں ہے بچے کا دکھ اس کو دیکھنا گوارہ نہیں ہے. بے نیاز ہے مگر اپنی رحمت کی بنا پر بچے پر کوئی دکھ نہیں دیکھنا چاہتی ہے. تو ایسی ہی تیرا بے نیاز ہے دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہا ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے چل یہاں سب جہنم میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس میں کوئی بگاڑتا نہیں ہے مگر وہ رحمت کو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے مہربانی اس کا شیوا ضرور ررحمت مہربانی اس کا شیوا ہے ایشا ما اگر وہ چاہے تو تمہیں اٹھا کے پھینک دے ایشا کم تم سب کو اٹھا کے پھینک دے اے مرشقی مکہ یا اے انکار کرنے والو یا اے رسول خدا کے مقابلے میں آنے والوں یا حق کے مقابلے میں اٹھنے والو اللہ تعالیٰ سب سے خطاب کر رہا ہے اور خدا چاہے تم سب کو اٹھا کے پھینک دے ایشا کم اسے ضرورت نہیں ہے یہ مالکائے برپا کرے اپنے کو زخم کھلائے رسولوں کو جو ہے زخمی کیا جائے وہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ تو سب کی ردو ایک سیکنڈ کے اندر رسول و بہن کی ضرورت بھی نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بدر ہو, اور روحات ہو اور روحنے روحنے سب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے سب کو اٹھا کے پھینک دے وہ سب کو اٹھا کر پھینک دے اگر وہ چاہے کم ماشا اور تمہارے بات جسے چاہ لے کے اختیارات ہیں ما نہیں کہہ رہا ما کریم من بولا جاتا ہے آدمی کے لیے من یاد رکھے اور ماں بولا جاتا ہے چیز کے لیے جو آدمی نہیں جس میں شعور نہیں بھی کوئی چیز ہے بے جان بھی ہے اس کے لیے ماں بولتے ہیں مسل کو یہاں پر آدمی سب پوچھیں گے من یہ, کیا یہ کون ہے من ہا بھی, بھی, بھی, بھی اور جانور مانور کوئی کھڑا ہے یہ کرسی کوئی رکھی تو کہیں گے ماں ہاضا یہ کیا ہے کون ہے آدمی کو اور کیا ہے چیز کو کہیں گے تو ماں کہا جاتا ہے چیز کو بے اپیل کو تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے مائشا مائشا تم تو ہو کیا چیز کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز کو لے آئے وہ تم سمجھتا ہو ہم بہت بڑی چیز بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو لے آئے آدمی نہیں سر چیز کو اس کے اٹھائے اور سب کچھ بنا دے ما یشا تمہارے بات کمان شاہ قومی جیسے تمہیں اس نے کتنی قوموں کے بعد اٹھایا تم سے پہلے کتنی قومیں آئیں اور گزر گئیں بڑی اپنے دب دبا سر بت شان شکو دکھاتے ہوئے اس دنیا میں نہ جانے کتنے حکومتوں کے تاج زمین میں گرا دیے گئے نہ جانے کتنی شہن شاہیتیں وہ گئیں نہ جانے کتنے قوموں نے اپنے عروج کے زمانے دیکھے اور زوال کی موجوں میں گم ہو گئیں کوئی جانتا بھی نہیں دنیا میں یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے عروج زوال کا آج کے فرعون جو ہیں کل کے پیروں میں ٹھوک رکھاتے ہیں دنیا نے دیکھا ہے ہمیشہ تو پھر جیسے تم آج پچھلے فرونوں کی لاش کے اوپر اپنے محل بنا رہے ہو تمہیں اٹھا کے پھینک دے جب چاہے پھینک دے اللہ نہیں پھینک رہا تو کیوں نہیں پھینک رہا اس لیے نہیں پھینک رہا ہے کہ وہ ہے وہ تم کو مہلت دینا چاہتا ہے تھوڑی مہلت دینا چاہتا ہے اپنے اصلاح عمل کے لیے اپنے آپ کو صحیح کر لو صحیح راہ پر آ جاؤ صحیح ٹریک پر آ جاؤ اس لیے تھوڑی تمہیں محلت دینا چاہتا ہے ان نما تو قرآن کریم کا آپ چیلنج کے انداز دیکھیں تمام انسانوں سے خطاب ہے قرآن کریم کا انسانوں جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے آ کر رہے گی دن یقیناً آئے گی کوئی اس کو روک نہیں سکتا بما انتم تم اور تم سب مل کر خدا کو ہرا نہیں سکتے جو فیصلہ خدا تعالیٰ نے دیا جسٹمنٹ جو فیصلے کا دن ہے خدا نے مقرر کیا ہے تمہارے سارے اعمال کے حساب کے لیے وہ آ کر رہے گا اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے خدا تعالیٰ کے اس منصوبے کو کوئی الٹ نہیں سکتا ہے صاف صاف سن لو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس کے بعد حضور سے خطاب ہے کہ یہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی آپ کے خلاف سفارائی کیے ہوئے ہیں مہاذرائی کیے ہوئے ہیں آپ سے دلیلیں مانگ رہے ہیں آپ کے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے قرآن کی دلیل کیا ہے اخرت کی دلیل کیا ہے یہ سب مانگ رہے ہیں بس یہ سمجھانے کی دلیلیں بہت ہو گئیں جتنی سمجھا دی بہت ہو گئیں کل ابھی کہہ دیجئے یا قومی قوم جو جہاں تم ہو کرتے رہو جو تمہارا دن چاہے گا یا ملو علامک कرتے رہو. कرتے رہو تم اپنے, اپنی جس جگہ تم ہو وہاں تم کرو انی عامل میں جو لوگ روی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں میں تو نہیں ہے کوئی اور تم یہ من من انجام کے کے ہے یہ تم تمہیں ماننا زیادہ دیر نہیں لگے کا بولا جاتا ہے انجام جو انجام اچھا نہیں وہ بھی کوئی انجام ہے کیاسن عاقبت کے معنی میں بولتا ہے کہ جو انجام اچھا نہیں وہ بھی کوئی انجام میں انجام ہے انجام تو وہی ہے جو جیت آ جائے ہار گئے پیچھے ہو گئے یہ بھی انجام ہے اٹھاروے مقام پہ آگئے کہ یہ بھی انجام ہے یہ کوئی مقام ہے انجام تو یہ ہے کہ آدمی فست مقام پہ آئے اس لئے قرآن کریم آقیبت کو ہمیشہ حسن آقیبت کی منعہ کو ہے انجام ہی یہ ہے کہ ہمیں ہی جیتے اس کب کو تم بہت چل جان لوگے کہ انجام کس کے ہاتھ میں رہتا ہے من تکون لہو عاقبت الدار انہو لا افیہو الظالمون اور یہ تیہ ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے پہلے سوال چھوڑا کہ دیکھو انجام کس کے ہاتھ میں۔ رہتا اور پھر طے ہمارے ہی ہاتھ میں رہے گا مگر یہ نہیں کہا کہ میں جیتوں گا کہ اس میں تو حالات میں اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں یا کوئی بھی اپنی شخصیت اپنی ذات کے بارے میں اس میں ایک بڑا شریفانہ اسلوب ہے اپنی ذات کو نہیں ایکسپوز نہیں کر رہے ہیں. میں جیتوں گا. ہاں میں بہت یہ نہیں کہا تم بہت جلد دیکھ لوگے گے انجام کسی کے ہاتھ میں رہتا ہے اور یہ کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ایک اصولی بات ہے ایک جنرل رول مجھے ہے اب یہاں وہ اختلافات کی جو بنیاد ہے کیا ہے بہت بڑی بڑی باتیں اس کی بنا پر یہ سارا مارکا گرم رکھا ہے انہوں نے معلوم ہے کہ آپ کا قافلہ حضور حدود کا قافلہ جو ہے صحابہ کرام کا کردار و عمل سے بھرپور ہے جانتے ہیں جانتے ہیں کہ آپ کی تعلیمات سچائی اس طاقت سے بھرپور ہے پھر وہ کون سی بہت بڑا اختلاف ہے جس کی بنا پر سارا وبال مچا رکھا ہے یہ ہے سوچنے کی بات یہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کی مثال ہے اس لیے کہ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں جس کی بنا پر مخالفت کی جاتی ہے اللہ تعالی بیان کرتا فرما رہا ہے وہ ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے جن کی بنا پر رسول کے خلاف پورا محاذ گرما کیا ہے وہ یہ. میں سے یہ اللہ کا ہے یہ ہمارے شریکوں کا ہے اپنی خواہش کے مطابق نظام یہ ان کو ملے گا وہ ان کو ملے گا یہ ان کی اپنی جو پیدل شریعت ہے اس میں کھنڈت کھنڈت پڑ رہی ہے اس لیے ہے اختلاف حضور سے اخلاف اس لیے ہے صاحب کے خلاف سفارہ اس لیے ہے کہ یہ بنا ہوا پرانا جو پرکھوں کا چلا رہا ہے سسٹم اس میں کھنڈت پڑ رہی ہے یہ رسوم و رواج یہ ٹوٹی جا رہی ہیں کیا ہیں یہ رسوم و رواج انہوں نے بنایا ہے خود اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں میں سے اللہ کے لیے تھوڑا سا حصہ کیا ہے جو کھیتی اللہ نے بنائی ہے جو جانور اللہ نے بنایا یہ اتنا علامیہ کا ہے اپنی خواہش کے مطابق یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ علامیہ فطہ دے وہ علی شرکا اور یہ ہمارے شرکا کے لیے جو ہم نے شرکا بنائے ہیں جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں جو ہمارے آستانوں کے مجاویر ہیں جو ہمارے بڑے بڑے, بڑے پورکھے مطلب گھیرے ہوئے ہیں ہمارے مندروں کو ہمارے مہنت ہیں ہمارے جتنے ہیں وہ یہ ان کا حصہ یہ ان کو پہنچے گا یہ دو حصے میں مقرر کر لیے پہلے تو آپ ان کی وہ سمجھ لیں کہ کیا ہے قرآن کریم کس چیز کو تنقید کر رہا ہے کیا کیا دلچسپ طنز کر رہا ہے ان کے اوپر یہ کرتے کہ اللہ کو مانتے تھے سارے مشرق اللہ اللہ کو ہر مشرق مانتا ہے خدا کا انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے کوئی بھی خدا کا انکار نہیں کرتا اور اسی لیے سب اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم سب خدا پرست سب اسی غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم خدا پرست اللہ کو مانتے تھے خالد کائنات مالک کے کائنات راجد کا اعینات سب کچھ وہی عطا کرتا ہے وہی دیتا ہے لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ دیتا تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن نعمتیں جو باقی رہتی ہیں وہ ان کی کے دعاؤں کے سطح میں باقی رہتی ہیں جو دوسرے ہیں جو ان کے بزرگ تھے بڑے بڑے جو ان کے مذہبی رہنما تھے پجاری تھے بڑے مہنگ تھے یا جن کی یاد میں انہوں نے اس پتھر کھڑے کیے تھے سمجھتے ان کو خوش کریں گے اگر تو یہ نعمتیں ہم پر باقی رہیں گی خدا عطا کرتا ہے ان کی برکت سے نعمتیں باقی رہتی ہیں لہٰذا کچھ خدا کو ملنا چاہیے کچھ ان کو ملنا چاہیے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے لیے ہے اتنا کیونکہ اللہ دیتا ہے ہمیں اور یہ ہمارے شرگا کے لیے کیونکہ انہیں کے برکت سے انہی کی خوشی سے اللہ بھی خوش رہتا ہے اور اللہ خوش رہتا ہے نعمتیں باقی رہتی ہیں اب <تصفح> اس میں کرتے یہ تھے کہ جو اللہ کے نام پر نکالتے تھے وہ تو محتاجوں اور فقیروں کو جایا کرتا تھا اور جو کے لیے نکالتے تھے وہ ڈائریکٹ کے پاس جاتا تھا فماکان علیہ شرکاء فلا یصل اللہ تو جو ان کے شریکوں کا ہے وہ اللہ کے حصے میں نہیں جاتا فما کان اللّہ فصی اللہ شرّکاہم اور جو اللہ کے حصے کا ہے وہ ان کے, کے, جلا ان کے شریکوں کے پاس چلا جاتا ہے ساما حکمون کیسا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں جو ان کے شریکوں کے حصے کا ہے یعنی اگر جیسے مالجے کے نکالا انہوں نے کچھ چڑھاوے کے لیے اللہ کے لیے نکالا اور کچھ چڑھاوے کے لیے اپنے پیشواؤں کے لیے نکالا آستانوں پر چڑھانے کے لیے نکالا اپنے بزرگوں کو دینے کے لیے نکالے کچھ نظرانے وغیرہ دو حصے نکالے تو اللہ کے لیے جو نکالا کہ اللہ سے استعمال کرے گا نہیں وہ تو غریب اور فقیر اور محتاجوں کا ہے اور جو اپنے پیشواؤں کے لیے نکالا وہ ان کے لیے نکالا دو حصے نکالے اب اگر اللہ کے حصے میں کوئی کمی ہو گئی کوئی چیز ضائع ہو گئی کوئی جانور مر گیا تو اس کی پورتی نہیں ہوتی تھی اللہ کا تھا لے لیا اور جو اپنے شریکوں کا تھا اگر اس میں کچھ کمی ہو گئی تو اس کی پورتی کی جاتی تھی اور وہ کی جاتی تھی اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے کی جاتی تھی یہ ان کی رسم تھی جو اللہ کے نکالی ہے انہوں نے نظر اس میں سے نکالی جاتی تھی یہ جو آستھان میں پچھڑائی جاتی تھی اس میں سے. اگر دو جانور مر گئے تو اس میں سے اللہ والا کے حصے میں سے لے کر اس میں ملا دو یہ اس پر اللہ تعالیٰ طنز فرما رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ طرز فرما رہا ہے کیا لطف کی بات ہے کہ جو تمہارے شریکوں کا ہے وہ تو اللہ کے حصے میں نہیں ملتا لیکن جو اللہ کے حصے کا ہے وہ تمہارے شریکوں میں مل جاتا ہے اور جب ان سے پوچھتے تھے یہ کیا بات ہے تو یہ کہتے تھے ان کے جو مذہبی پیشوا تھے مقدس وہ کہتے تھے اللہ اللہ بے نیاز ہے اسے, اس جس کی ضرورت نہیں ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کے میں سے ہم لے سکتے ہیں اور اپنے ان پیشواؤں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے استھان پہ اس جو بت نصب ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے جو بزرگان ہمارے ان کی علامت ہے ان کو خوش کرنے کے لیے ہم لے سکتے ہیں یہ کہتے اس میں سے ہم لے سکتے ہیں ان کے لیے کیونکہ اللہ جو کھاتا پیتا نہیں اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ خوش ہو جائیں گے یہ, یہ بندے ہیں محتاج ہیں یہ خوش ہوتے ہیں چیزوں سے اللہ تو خالق ہے وہ تو بناتا ہے وہی تو پیدا کرنے والا ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ دلیل دیتے تھے اور اس کے پیچھے بات کیا تھی بات یہ تھی کہ تھے کہ اللہ کے حصے کا جو آئے گا وہ تو غریب اور محتاجوں میں جائے گا اور ہمارے حصے کا جو آئے گا وہ ڈائریکٹ ہمارے میں اس لیے اگر اللہ میں حصے میں ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے ہمارا جو حصہ بن رہا ہے اس میں تو جتنی زیادتی ہو اتنا بہتر سارا مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے حصے میں کتنی بھی کٹوتی ہو جائے کیونکہ وہ تو غریبوں کو تاجو کو جائے گا غریب و تاجو کو تو ملے گا تو پھر ہمیں کیا ملے گا لہذا ہمارے حصے میں جو آ رہا ہے وہ بھرپور آنا چاہیے اس میں جتنی بیشی ہو اتنا ہی بہتر اپنا کاروبار گرم رکھنے کے لیے سارا ڈرامہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرما رہا ایسا کتنا برا فیصلہ ہے جو نے کیا زَيَّنَ من قتلا اور دوسری بہت جو بہت بڑی بنیاد ہے اختلاف کی تو یہ ہے کہ ان کے نذرانوں میں کھنڈت پڑ رہی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب کچھ اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے تو ان کا جو پورا بن رہا حساب کتاب ختم ہو رہا ہے ان کی حق گوئی کی وجہ سے تو ان کا پورا کاروباری اجاڑا جا رہا ہے ایک تو بنیاد یہ ہے مخالفت کی اور دوسری بنیاد کیا ہے دوسری چیز اس میں جڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے ان لوگوں کو ان کی اولاد کے قتل ان کے شیطانوں نے مزین کر دی ہیں ان کی نگاہوں میں اولاد قتل کر رہے ہیں اپنی بیٹے کو قتل کر رہے ہیں کھلائیں گے کہاں سے بیٹی کو قتل کر رہے ہیں کہ ان کی شادی کریں گے تو دماد آئیں گے تو ناک جھگے گی ہماری اور جڑاوے پہ قتل کر رہے ہیں خوش کرنے کے لیے کہ بچوں کو قتل کریں گے تو یہاں پہ مہربان ہو جائیں گے یعنی اپنے اس برے عمل کو اپنی اولاد کے قتل کرنے کے عمل کو شیطان ان کو خوشنما بنا کے ان کے آنکھ میں پیش کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے قومی ترقی کا راز ہے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے لی اور ہوں یہ شیطان ان کو اس لیے پڑھاتے ہیں پٹی تاکہ ان کو ہلاک کر دیں لیر ہوں ہلاک کر دیں اخلاقی اعتبار سے ہلاک کر دیں کہ جو قوم اپنی اولاد کو قتل کرے اس کا اخلاق کیا ہے اور پھر اس کی تعداد گھٹ جائے قومی اعتبار سے برباد ہو جاتی ہے وہ قوم کسی بھی نسل کو کہ اپنی اولاد کو جب کوئی لوگ مارنے مفلسی کے ڈر سے ان کے اندر جد و اور, اور کمانے کا جذبہ مر جائے اپنی جان کو دیا کہ ان کو ہلاک کرنے کے لیے پٹی پڑھاتے ہیں شیطان اور اپنی ہلاکت کو یہ اتنا پیارا سمجھتے ہیں ان رسموں کو کہ اس کی بنا پر لڑے جا رہے ہیں ہلاک کر رہے ہیں ان ان کو ہلاک کر رہے ہیں اخلاقی اعتبار سے اعتبار سے قومی اعتبار سے نسلی اعتبار سے ان کو ہلاک کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا ہمیں تحفہ مل رہا ہے ان عقائد اور ان خورا فات سے جو ہم نے بنا رکھی ہیں اور تاکہ ان کے دین کو مشتبہ کر دیں ان کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کا دین کہتے تھے کہ ہم ابراہیم السلام کے دین میں ہیں کوئی ریکارڈ تو تھا نہیں ابراہیم السلام کے دین کا کو نے جو کہہ دیا بس وہی چلا آ رہا ہے بڑھیاں جو سنا دیا کہ گوئی چلا آ رہا ہے پتا نہیں کیا حق ہے کیا باطل ہے کتنا ابراہیم صاحب نے بتایا تھا سے ملا دیا کتنا تفصیلوں میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے جیسے ہمارے جاہلوں کا مسلمانوں کی دین کتنا ہے اور اس میں باہر سے ملایا ہوا کتنا اس کے لیے 14-15 سال پڑھے آدمی تھا تو پتہ چلے اس کو جو سن لیتا ہے آدمی سمجھتا یہی دین ہے ایسا ہے کہ کچھ ہی نہیں کہ بعد میں کتنا اس کر دیا ہے اور حقیقت میں دین کتنا ہے یہ ہے دین کا مشتبہ ہو جانا عوام کو پتا ہی نہیں اس میں دین کتنا ہے اور لوگوں کا اپنا ملاحبہ کتنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ ان کے شیاتین دین کو مشتبہ کر رہے ہیں ان کے اوپر ابراہیم علیہ السلام جو دین ان کو دیا تھا وہ کچھ اور تھا اور یہ سب رس خرافات اور رسم خرافات ملا ملک کے اس کو دین کا حصہ بنا لیا جاہے لسی کو دین سمجھ رہے ہیں جیسے ہمارے ہاں بھی اسلام میں بھی یہی ہوا جو ایدش ہے جو ایڈیشن بڑھائی ہوئی جو رسمیں اور خرابات ہیں عوام انہیں کو دین سمجھ رہا ہے انہیں چیزوں کو دین سمجھ رہا ہے جو بڑھاوا حصہ ہے کا اور جو اصل دین ہے اس کی طرف پتہ ہی نہیں پبلک تو معلوم ہی نہیں ہے اصل دین کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے اور جو اس کا اوپر کا بعد میں لوگوں نے ناواقف لوگوں نے تو وہ ان کا عالم تھا تو اللہ تعالیٰ کرمارا ہے کہ اس لیے تاکہ ان کو حالات کر دے شیطان نے پٹیاں پڑھائی ہیں اور تاکہ ان, ان مشتبہ کر دے ہادی و بہاتون جو کہتے ہیں کہ یہ کھیتیاں اور یہ جانور یہ ممنوع ہے یہ کھائے گا وہ نہیں کھائے گا اس جانور پہ چڑھیں گے اس پہ سواری کریں گے اس پہ نہیں کریں گے انعام انہور مظہور اور اس جانور پہ بسم اللہ پڑھیں گے اس پہ نہیں پڑھیں گے یہ ساری خرافات جو ان کے لوگوں نے انہیں بتائی ہیں ان کے پیشہ نے نے بتائی انہیں یہ دین سمجھ رہے ہیں ان کی خاطر لڑے مرے جا رہے ہیں ان کی خاطر اسلام سے یہ جھگڑا کر رہے ہیں حضور اخذ کے خلاف سفارائی کر رہے ہیں اس طرح علیہ حالانکہ سب کچھ جھوٹ ہے سب کچھ بنا ہوا اختراع ہے سب پاکھنڈ ہے یہ اڈمبر ہے بنایا ہوا سہ سی بیمار قانونی اخترون اور ان کو ان کے اخترا کا پتہ چل جائے گا اس کی سزا مچھلی بقالو معافی بکون حضی العامی خالص الکول یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پیٹ میں جو اس کے نکلا یہ مردوں کا ہے اور ہماری عورتیں نہیں کھائیں گی بیویاں نہیں کھائیں گی مرا ہوا تو سب کھائیں گے یہ سب یہ سب شریعت جو بنا رکھی ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی شریعت نہیں ہے یہ لوگوں نے اپنے بنائی ہے اپنے آپ ہے اس کو اسی کو دین سمجھ رہے ہیں بےچارے اسی کی خاطر مرے جا رہے ہیں سیج تیم سب کچھ ان کو معلوم ہو جائے گا ان کی گھڑی باتوں کی حقیقت اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے سب کچھ خبر ہے قطل اولاد ہم صفاہم دین اور یہ کہتے ہیں ہمارے ابا اجداد سے ملی ہیں چیزیں ہمارے باپ دادا ہمیں دا دا بتا کے گئے ہیں کیا وہ بےبوف تھے کیا وہ جاہل تھے ان سے ملی ہمیں یہ چیزیں آپ قابل پیدا ہوئے کہ بتا رہے ہیں کہ سب چیزیں غلط ہیں اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں ہاں تمہارے باپ دادا تمہارے دا باپ دادا نے دی, دی, دی ہیں تمہیں یہ رسمیں کو پڑھ کے بیٹھ گئے تم سمجھ رہے ہو اس کو دین ہاں تمہارے باپ دادا جاہل بھی تھے اور تمہارے باپ دادا بے وقوف بھی تھے صفہم بغیر علم نقصان پہنچایا ان لوگوں نے زبردست خسارے میں ڈال دیا ان لوگوں نے جنہوں نے تمہیں یہ سب چیزیں سکھائیں صفہم بغیر علم بے وقوفی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں بےقوف کو اور بغیر علم جہالت بے وقوف بھی تھے جاہل بھی تھے یہی دیکھ یہ تھوڑی یہ ہے کہ ایسے تو پھر دنیا میں تمہارے پرخے بھی عکیل بنتے اور دوسرے پرکھے بھی عقیل بنتے اس کے پورکے بھی اکیل بنتے بےقوف تو کوئی بنے نہیں وہ دنیا میں इसके मतलब तो ये हुआ। जब हरे कि दा, बाप दादा अकिलबंदी पैदा हुए हैं और अकिल बंदियों आज, आज भी सब अबंदी होंगे बाप दादा बन जाएंगे कुछ लोगों में तो सब बेवकूफी बेकूफ दुनिया में पदा नहीं होता इसका मतलब और जाहिल बदा ही नहीं होता, होता। अल्लाह रहा है वो तुम्हारे बाप दादा जिन्होंने तुम्हें सब सिखाया और चक्कर में डाल दिया तुम्हें बर्बाद कर दिया रसूम को दीन समझाया तुम्हें वो बेवकूफ भी थे और जाहिल भी थे बाहर रमू मारा اور انہوں نے وہ چیزیں جو خدا نے حلال کی تھی حرام کر دی تمہارے اوپر افطرار اللہ خدا پر جھوٹ باندھا انہوں نے قد کب گمراہ ہوئے ہو مما قانون نہیں دے وہ راجستھان نہیں دے وہ صحیح یہی ہے بات اس سلسلے میں آئے آئے آئے شاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں بھائی بہت, بہت اچھے تھے آپ کے بازار آپ بھی ذرا کچھ گڑبڑ ہوئے ہیں ایسی بات نہیں ہے وہی جاہد ہے جڑ تو وہیں خراب ہوئی ہے وہی تمہیں پٹی بڑھا کر گئے اس لیے تم صحیح نہیں ہو رہے دین, کو دین سمجھو سمجھو رسوم کہاں ختم ہوتی ہے دین کہاں سے شروع ہوتا ہے اپنی عقیل استعمال میں لاؤ یہ کہہ کے لیے بنائیے خدایہ تعالیٰ نے عقیل ساری عقیل طاقت لگ دو گے سب کی عقیل سے کام چلاؤ گے پچھلو گی تو کیسے کام چلے گا کیسے حقیقت کی پہچان ہوگی جو گزلہٹیں ملا دیتے ہیں لوگ ان کو کیسے چھانٹو گے پھر سچ کو جھوٹ چالک کیسے کرو گے پھر اگر اپنی عقیل کو استعمال میں نہیں لاؤ کو دین سمجھو اے جنوں اور انسانوں کیا میں نے تمہارے پاس اپنے پیغام پر نہیں بھیجے جو تم کو میری آیاتوں کی حکایتیں سناتے تھے جو تمہیں آج کے دن سے ڈراتے تھے وہ کہیں گے کہ اے خدا ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا آج یہ کہہ رہے ہیں اپنے خلاف کہ ہاں ہم انکار کرنے والے تھے یہ سوال جواب اس لیے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ نہیں کیا کرتا جبکہ لوگ بے خبر ہو اور یہ کہ ہر ایک کے درجے اس کے عمل کے مطابق بنتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو تمہارے سارے ان کے سارے اعمال کی خبر ہے لہذا ان سب کا درجہ وہ طے کر سکتا ہے کہ کس کا کیا درجہ ہے تمہارا رب بے نیاز ہے لیکن مہربانی اس کا شیوا ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا کر پھینک اور تمہارے بعد دوسروں کو کسی چیز کو بھی لے آئے جیسا کہ تم کو وہ ایک اور قوم کے بعد لایا اور اے لوگوں تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گا اور تم خدا کے منصوبے کو الٹ نہیں سکتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں لوگوں سے تم اپنی جگہ جو چاہو کرتے رہو میں تو باہر حال کرتا رہوں اور تم بہت جلد جان لو گے کہ بالآخر انجام کس کے ہاتھ رہتا ہے مگر یہ ہے کہ ظالم کبھی کا کامیاب نہیں ہو ان لوگوں نے اللہ, اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور اللہ کی پیدا کی ہوئے مویشیوں میں سے اللہ کے لیے قصہ مقرر کیا ہے اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے مضام خیش اور یہ کہتے ہیں یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لئے ہے پھر کتنے لطف کی بات ہے کہ جو ان کے شریک ہیں ان کا حصہ اللہ کو نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے شریکوں کو مل جاتا ہے کیسا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں اور اسی طرح سے پشقین کے کثیر تعداد اپنی قتل کرتی ہے خوشنما بنا دیا ہے ان کے شریکوں نے اس عمل کو ان کے لیے تاکہ ان کو ہلاکت میں ابتلا کر دیں اخلاقی نسلی ہلاکت میں ابتلا کر دیں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ بنا دیں اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہیں کرتے لہٰذا انہیں چھوڑ دیجیے کہ یہ اپنی انہیں چھوٹوں میں لگے رہے کہتے ہیں یہ کہ یہ جانور یہ ممنوع ہیں انہیں کون کھائے گا جنہیں ہم چاہیں گے بس وہی وہ کھائے گا اور یہ وہ جانور ہیں جن کی پیٹ پہ کوئی سواری نہیں کرے گا اور یہ وہ جانور ہیں جن کو بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا یہ سب جھوٹ ہے اللہ کے ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی فرا پردازیوں کا بدلہ ان کو دے گا اور یہ کہتے ہیں کہ جو کہ جانوروں کے پیٹ میں ہے ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں سے نہیں کھائیں گے اور اگر مردار ہوا تو سب کھائیں گے یہ ساری باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور سب باتوں کو خبر ہے خسارے میں پڑھے وہ لوگ پڑے تھے وہ اپنی اولاد کو قتل کیا تھا اور کتابیں اس لیے نادل کرتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ باقی کیا ہے کوئی یہ نہ کہ بےخبی مارے بے خبری میں ہو. انکار کہ ہو ہوئے بالکل हर निज़ाम यानी हर वो जिंदगी का ज़ाबका जाए शरीत होती है शरीय कहते हैं दीन तो वह उल हैं दीन में शरीय में फ़र्क़ है दीन तो वह उल हैं जो सारे पैगम्बर लाएँ अल्लाह एक है फ़रिश्ते हक हैं पैमत का दिन आएगा और रसूल आते हैं अल्लाह के फ़ीर अल्लाह पर आता है अच्छा बड़ा उसकी तरफ से होता है ये सारी चीज़ें बजुर्म के ख़िलाफ़ उठना चाहिए बुजुर्ग की मदद करनी चाहिए सच बात कहनी चाहिए दूसरों को सच बतानी चाहिए یہ سب دین ہے یہ سب چیزیں جو بنیادی اصول ہیں ہر پیغمبر یہ لے کر کے آیا ہے اور ایک ہوتی ہے شریعت پانچ وقت نماز پڑھنی چاہیے اس سے پہلے وضو کرنا چاہیے وضو میں چار فرض ہیں پائنہ ہو تو تیمم کر لیں یہ سب ہوتی ہے شریعت یہاں پیغمبر کی الگ الگ ہوتی ہے دین ہمیشہ ایک رہا ہے شریعت اس کی بدلتی رہی ہے یہ مطلب نہیں کہ شریعت دین نہیں ہوتی ہے یعنی شریعت دین کے ان مقصود احکام کو کہتے ہیں جو بدلتے رہتے ہیں حالات کے اعتبار سے اور اصل دین वो तालीबात है जो कभी बदला नहीं करती उसी की बात तालीबात मकसूद आक्रम की शक्ल में आती है मुझे शरीय था बर्बाद हुए वो लोग बर्बाद ही है ये بربادی ہے کہ جو لوگ اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں اس لیے کہ کہاں سے کھلائیں گے یا یہ لڑکی ہے وہ تو قرآن کریم نے اس لدینا قتل ہو گئی بولا گھاٹا نقصان زبردست نقصان وہ لوگ زبردست نقصان ہے دنیا کا بھی اور ایک چیز ہوتی ہے شرف مشکل اعمال کرنا مجھے بتایا کسی کو لفظ مشرق دینا مسلم نماز نہ پڑھنا یہ اسلام کا کام نہیں ہے ظاہر بات مسلمان کام تو نماز پڑھنا ہے ہم اسلام نہ پڑھنے نماز نہ پڑھنے کو کیا کہیں گے کافرانہ عمل کہیں گے لیکن کافر نہیں کہیں گے بے نمازی مشقانہ عمل کہیں گے نا مشرق نہیں کہیں گے احتیاط نہیں گے. کی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون مشرق ہے کون مبین ہے مطلب میں نے بتایا نا جو اصول ہوتے ہیں دنیا دی وہ ہوتے ہیں دین اور احکام کی شکل میں جو ظاہر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں شریعت تو ہمارے بنیادی اصول ہیں کچھ کچھ اوروں کے بنیادی اصول زندگی گزارنے کا طریقہ میں سچی چیز ہے ہمارے عقائد بھی آتے ہیں ہمارے اعمال بھی آتے ہیں زندگی گزارنے کا ہمارا طریقہ مثلا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ہمارے طریقے میں شامل ہے حج کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکات دیتے ہیں فرض تو پہ ایمان رکھتے ہیں آخر پہ یہ ہمارے طریقے میں شامل <سؤال> ہے یہ ان کے طریقے میں شامل نہیں ہے یہ زندگی گزارنے کے طریقے میں ان کے شامل نہیں ہیں یہ سب چیزیں ہمارے طریقے میں شامل ہیں اسی طرح سے ایمانیات اور عقائد یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں جو بچ میں نے ابھی گنائی تھیں وہ ان کے طریقوں میں نہیں شامل لہٰذا ان کا دین الگ ہے ہمارا دین الگ ہے الحمۃ اللهم بارك علينا وعلي محمد كما بارك على الاله وصحبه وعلى علي وعلى آل <سؤال>